بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم مثال صرف نوجوان علماء کرام کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البارغہ میں یہ بات اجاگر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہر عمل کی جزا اس عمل کے مثل ہوگی اچھائی کا بدلہ اس جیسی اچھائی سے اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے دیا جائے گا مثلا مجاہد کے لیے قیامت کے دن سو بلند درجات کا تذکرہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس مجاہد نے جان و مال کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیا اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا ہمارے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ عمر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کی عالم مثال میں کوئی باقاعدہ شکل ہوتی ہے اچھے اعمال کی اچھی اور برے اعمال کی بری شکل حضرت اس پر کئی دلائل اور مثالیں بھی پیش فرمایا کرتے تھے 12 جنوری 2002 صدر پاکستان کی تقریر سن کر مجھے افسوس سے زیادہ اس بات کا خیال آیا کہ یہ تقریر ہمارے گناہوں کی ایک ایسی مثالی شکل ہے جو اسی دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے مثلا نمبر ایک تقریر میں جہاد اکبر کا تذکرہ تھا یہ وہ گناہ ہے جو طویل عرصے سے کیا جا رہا ہے کہ جہاد اکبر کی اصطلاح کو آڑ بنا کر جان و مال کی قربانی والے فرض جہاد سے روگردانی ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے ہم نے جب جہاد اکبر کے شوشے کو اپنے ممبر و محراب پر آنے دیا تو اب کسی اور سے کیا شکوہ ہے ہم نے فرض جہاد جس پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی خون اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جسموں کے ٹکڑے بطور گواہ موجود تھے کو چھوٹا جہاد کہنے کا جرم کیا اور ہم قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستائیس غزوات کو بھلا بیٹھے ہمیں معلوم تھا کہ نفس کی اصلاح کا مسلسل عمل مسجد نبوی سے لے کر میدان بدر عہد تک جاری تھا مگر ہم نے اس عمل کو کتال کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہماری کتابوں میں قتل و جہاد کے فضائل ہزاروں صفحات پر بکھرے پڑے ہیں مگر ہم نے اس کی گرد ہٹانے کی بجائے کسی کونے سے ایک موضوع اور بے اصل اصطلاح جہاد اکبر کے عنوان سے ڈھونڈ لی اور ہم نے یہ تک نہ سوچا کہ ہم قرآن مجید کے بیان کردہ ایک محکمہ فریضے کی احانت کر رہے ہیں ہم یہ گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص نے اسی اصطلاح کی چھری ہماری گردن پر چلا دی اور ہم مستقبل کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ گئے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے اس گناہ کا اس قدر بھیانک انجام دیکھ کر ہم توبہ کریں آج ہم میں سے بعض ظلم کا شکار ہیں جبکہ دوسرے بعض کو امن دیا جا رہا ہے لیکن کل امن پانے والے بھی اس ظلم کا شکار ہو جائیں گے اگر وہ نہ سنبھلے اور انہوں نے توبہ نہ کی نمبر دو تقریر میں درویش صفت بوریا نشین صدر صاحب نے علماء کرام کو پجیرو تربو گاڑیوں کا تانہ دیا صدر صاحب کا کیا قصور ہم میں سے ہر ایک اپنے دینی منصب اور مقام کو بھلا کر ایک دوسرے کی گاڑیاں گنتا رہا ہے اور عوام میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش میں رسوائی کے اس بلند مقام تک پہنچا ہے نمبر تین تقریر میں دینی مدارس کے نصاب پر انگلی اٹھائی گئی یہ کام بھی ہم خود طویل عرصے سے کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں قابل حیات ہیں اور ان کی قیادت رہنمائی اور سیادت میں اتفاق کے ساتھ نصاب کا معاملہ بے اختلاف کیا جا سکتا تھا مگر ہم میں سے ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف رہی اور ہم اختلاف کے شریع تقاضو سے انحراف کر کے ایک دوسرے پر تنقیدی نستر بھی چلاتے رہے ہم یہ گناہ شوق اور لذت کے ساتھ کرتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص نے ہم سب کو اکٹھے لٹکا کر ہم پر ہمارے ہی استعمال شدہ نستر چلا دیے اور ہم آہ کرنے کا حق بھی چھنوا بیٹھے ہم نے اجتماعیت کی بجائے اپنی ذات کے گرد کالونیاں بسائیں چنانچہ آج ہم میں سے ہر ایک تنہا ہے اور ہر ایک اکیلا نمبر چار تقریر میں ہم پر شک و شبہ کے تیر برسائے گئے یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے ماضی میں حد سے زیادہ کیا ہم نے پہلے آپس کا اعتماد کھویا اور آخر میں ہم سب کا اعتماد جاتا رہا ہم نے ایک دوسرے پر طرح طرح کے الزامات لگائے ہم نے ایک دوسرے کو حکومت کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا اعلا کار قرار دیا ہم نے ایک دوسرے کو فرقہ پرست اور بے حکمت کہا ہم نے اپنے حلقۂ اثر اور شعبے سے باہر کے ہر خادم میں دین کو تہمت کی انگلیوں پر نچایا ہم ماضی میں ایک دوسرے کے انقباس کا شکار رہے اور ہم نے اپنی طبیعت اور مزاج کو نس قطعی جان کر خود کو دوسروں سے الگ اور محدود رکھا ان حالات کے بعد اگر ہم سب پر شک کے پتھر پھینکے گئے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اصل قصور کس کا ہے تاریخی تقریر ختم ہو چکی ہے ہم بہت کچھ کھو کر بھی زندہ ہیں اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے شیطان ہمیں اکسائے گا کہ ہم ان حالات کی ذمہ داری بھی ایک دوسرے کے منہ پر مل دیں اور اپنے دامن کو صاف رکھنے کی ابس جستدو میں لگے رہیں شیطان ہمیں سستی اور بزلے کی طرف ہانکے گا جس کا انجام ہماری ہلاکت ہے آئیے ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کا عزم کر لے دل سے دنیا کو نکال کر دین بھر لے اور آخرت کی فکر کو معیار بنا کر سچی توبہ کرے ہاں اس وقت ندامت کے آنسوں اور توبہ کے نالے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح نجات یافتہ بنا سکتے ہیں